كذبت قوم نوحين المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون وقال جل وعلا في مقام آخر كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأتيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأتيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم <تصفيق> اللہ سبحانہ ہوا تھا نے تقوی اختیار کرنے کا تمام تر انسانوں کو حکم دیا ہے اور سب سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر یہ کیا ہوتا ہے سادہ لفظوں پہ تو تقوے کا معنی ہے بچنا بچ جانا یہ تقوہ ہے اور شرعی اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہوں والے کاموں سے بچ جانا گناہ والے کام ترک کر دینا چھوڑ دینا یہ تقوع ہے کسی نے تقوی کا مفہوم سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کچھ لوگ اسے ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منصوب کرتے ہیں کچھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منصوب کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کسی خار دار جگہ سے اگر کبھی گزر ہو تو وہاں سے کیسے ہو کہا کہ دامن بچا کے کپڑے سمیٹ کے کہیں کوئی کانٹے کپڑے نہ پھاڑ دیں فرمایا کہ اسی طرح گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لینے اور بچا لینے کا نام تخواہ ہے اور یہ تقوہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے تمام تر انسانیت سے اس کو طلب کیا ہے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کو اللہ سبحانہ ہوا نے تقوے کا پیغام دے کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا ادب سین اللہ دین اوت الکتاب امن قبل انتق اللہ ہم نے تمہیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جن جن لوگوں پر تم سے پہلے کتاب نازل کی گئی ہے اللہ نے جس بھی قوم پر کوئی بھی کتاب آسمان سے اتاری ہے ان سب کو وسیعت کی ہے ان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرے ایسے ہی انبیاء کو رسولوں کو بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تقوے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا کلو منت تو من الطیبات ہی صالحا اے رسولو کلو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ وہ صالحا اور نیک عمل کرو صالح عمل کرو انی بیمار تعمل علیم جو تم کچھ کرتے ہو میں اس کو خوبی جاننے والا ہوں وہ انا ہاض حاضی امت و واحدہ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے ایک ہی گروہ ہے وہ انا ابو اور میں تمہارا رب ہوں فتہ سو مجھ سے ڈرو میرا تقوی اختیار کرو اور گناہوں سے بچتے رہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بالخصوص تقوے کا حکم دیا اور فرمایا نبی اللہ اے نبی اللہ سے درجہ اللہ تعالی کا تقویٰ اختیار کر لے وہ اللہ تقل کافری اور کافروں اور منافقوں کی اتا نہ کر ان کی بات نہ مان بلکہ اللہ تعالی کی بات مانیے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیے اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیے ان اللہ کا نا علیم حکیمہ اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج متحرات ان کو بھی اللہ سبحانہ ہوا نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اللہ ان شہین شَهِيدًا کہ اللہ تعالی سے ڈرتی رہو یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے گواہ ہے اور تمام تر اہل ایمان کو بھی اللہ سبحانہ آنا ہوا نے تقوی اختیار کرنے کا اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا اور فرمایا سنوایا <سلام> اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ حق کا تو کافی ہی ایسا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے کما حقو ہوں متقی اور پرہیزگار بن جاؤ والا تم اللہ ونتم مسلمون اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں کہ تمہاری زندگی گناہوں سے بچنے والی ہو ساری زندگی میں تم گناہوں سے اجتناب کر کے رہنے والے بچنے والے بن کے رہنے والے ہو جاؤ حقاقہ کہ تمہیں جب بھی موت آئے تو تمہاری کیفیت اور حالت اسلام والی ہو ایمان والی ہو ایسے ہی اللہ تعالی فرماتے ہیں یادین امن اللہ نفس ما قدمت لی اے ایمانے ایمان اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے دنیا کے لیے تو بندہ بہت کچھ سوچتا ہے اور اس کا حساب کتاب کرتا ہے کہ میں نے دنیا کے کل کے لیے کیا کیا ہے یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے یا ایو الحلدینہ منو تق اللہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے ڈرو اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ خبیر جو تم عمل کرتے ہو یقینا اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کے علاوہ باقی تمام تر انسانیت کو تمام تر لوگوں کو تقوا اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا یا الناس یادو ربکم اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو اللہ خالہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ من دین اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے لعلکم تم تاکہ تم متقی بنو پرہیزگار بن جاؤ تمام تر انسانیت سے اللہ تعالی کو تقوی مطلوب و مقصود ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ستو رب ملوی خلا من نفس واحدہ اے لوگو اپنے اس اللہ سے ڈر جاؤ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے وہ خالہ کا منہا پھر اسی سے اس کی بیوی کو اللہ نے پیدا کیا وہ وسطہ میناری جالن کثیر پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو پھیلا لیا نبی اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو والارحام اور رشتے داریوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالی سے ڈرو ان اللہ تعالیٰ علیکم رطیبا. یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے ہی نگہبان ہے بہت بخوبی تمہاری خبر گیری کرنے والا ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کو تمام تر رسولوں کو وہ اسی بات کا حکم دیا کہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا تخوا اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا حکم دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علام مِنْ عِبَادِهِ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی کو نازل کرتا ہے اور حکم کیا دیتا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے سوا اور کوئی محبود برحق نہیں ہے لہذا سب کے سب مجھ سے ڈر جاؤ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے بالخصوص یہی حکم دیا اور فرمایا کل یا عبادی اللہ دینا آمنو کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو اتہ ربا اپنے رب سے ڈرنے والے اللہ کا تتوہ اختیار کرنے والے بن جاؤ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو اس وقت قرآن مجید فرقان امید کی تین آیات کی کرتے اور ان تینوں آیتوں میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے یا یو انا ستا خالہ کا تم اے لوگ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا ہے من نفس واحدہ ایک ہی جان سے خالا کا منہا سو اور پھر اس ایک آدم سے اس کی بیوی ہوا کو پیدا کیا وابستہ جال کچیر اور ان دونوں سے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا تک اللہ البی وال اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو اور استداریوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ كان علیکم رقیبہ یقیناً اللہ تم پر ہمیشہ سے ہی نگہبان ہے دوسری آیت آ پڑھتے یا یادینہ الذین اللہ عقہ تو کاتی ہی اے لوگو اللہ تعالی سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے والا تم تن اللہ ونتم مسلمون اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں یا یادینہ امن الق اللہ ودیدہ تیسری یہ آیت پڑھا کرتے کہ اے ایمان اللہ سے ڈرو م سدیدہ اور درست سیدھی سیدھی بات کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے آغاز میں تخوہ پرہیز اللہ کا ڈر اللہ کا خوف لوگوں کو دلاتے اور پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجوہ کو مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا حکم دیا مثلا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اوسی تم بک و اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں بتقول اللہ, اللہ کے تقوی تقوے وسلمریتا اور وسیعت کرتا ہوں کہ تم بات کو سنو اور اطاعت کرو اٹاد کروشی اگر چاہے کوئی ہمشی ہمشی کالا پروٹا غلام آزاد دیا ہو غلام ہو وہ پھارے اوپر حاکم امیر مقرر کر دیا جائے پھر بھی اللہ سے ڈرو اس کی بات سنو اس کی اطاعت کرو اس کی فرما برداری کرو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاق ربکم اپنے رب سے ڈرو وسلو خمسا کم اور پانچ نمازیں ادا کرتے رہو وہ سومو شاہراہ اور رمضان کئی مہینے کا روزہ رکھتے رہو وہ ادو زکات امالی اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو وہ اطیرو زا امری اور جو تمہارے اور ان عمر ہیں حاکم ہیں عماراں ہیں بڑے ہیں ان کی اطاعت کرتے رہو تدخولو جنتا ربکم تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی تقوے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے اور ایسے ہی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی اور فرمایا اسی کا بھی تقوی فی سر امریکہ وہ میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ تم اپنے ظاہری معاملے میں بھی اللہ تعالی سے درجا تقوی اختیار کر اور وفی سر سری امریک اور اپنے خفیہ معاملات میں پوشیدہ معاملات میں بھی اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنتا اسی طرح معاز رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی اور فرمایا حیث ما او ما اے معاز تو جہاں کہیں بھی ہو جہاں پر بھی چلا جائے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جا اللہ سے خائف رہنے والا اور پرہیز بن جا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی فبی کا تیرا اس وقت کیا عالم ہوگا کیا حالت ہوگی جب تو گھٹیا قسم کے لوگوں کے درمیان رہ جائے گا اچھے اچھے لوگ وہ دنیا سے چند بسیں گے اور بڑے گھٹیا قسم کے نکمے قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے اس وقت تو کیا کرے گا اذا مرا جب عہد ہوں تو ہوں جب ان کے وعدے ان کی امانتیں خوط بل ہو کے رہ جائیں نہ وہ امانتوں کی پاسداری کریں گے نہ وعدوں کی پاسداری کریں گے عہد شکری کرنے والے ہوں گے امانتوں میں خیالتیں کرنے والے ہوں گے جب معاملہ ایسا آ جائے گا اس قسم کے لوگ دنیا میں بچ جائیں گے پھر تو اس وقت کیا کرے گا کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اگر میری زندگی میں ایسا زمانہ اور ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب گھٹیا قسم کے لوگ باقی بچ جائیں اور کوئی بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہ ہو کوئی بھی امانتوں کو وفا کرنے والا امانتوں کو ادا کرنے والا نہ ہو ہر کوئی امانتیں توڑنے والا واگے توڑنے والا آج شکنیاں کرنے والا بن جائے پھر میں کیا کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ جل اللہ عز و جل سے ڈاک اللہ کا تقوی اختیار تھا ایسے حال میں بھی تقلے کے دامن کو نہیں چھوڑنا متقی پرہیزگار بن کے رہنا ہے وہ خزما تاریخ اور وہ کام کرنے ہیں جن کو تو پہچانتا ہے اور وہ کام جو کہ ناپسندیدہ ہیں منکر ہیں ان سے بچ کے رہنا ہے ان سے دور ہٹ کے رہنا ہے ان کو چھوڑ دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرنا یعنی دین اسلام کو ہر حال میں ہر وقت اللہ کا تقوی در اور خوف مطلوب و مقصود ہے نے بھی اسی طرح سے اپنی امتوں کو تقوی کی دعوت دی مثلا نوح علیہ سلاۃ وسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیم قوم نوح قوم نوح نے رسولوں کو جٹلایا ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا تمہیں کیا ہے تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں تقوا کیوں نہیں اختیار کرتے ان نیل رسول امین میں تو تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اللہ سے لڑو اور میری اطاعت کرو وہ اور میں تم سے کسی بھی اجرت کا سوال نہیں کرتا ان اجریہ اللہ اللہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین ہی کے ذمہ ہے فتح اللہ لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو ایسے ہی قوم عاد کے بارے میں فرمایا سلیم قوم عاد نے رسولوں کو نبیوں کو جٹلایا ازبال اخوہم ہود ان اللہ انہیں ان کے بھائی حود نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں رسولٌ امین. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے دن میں ہے اتبنون اونچی جگہ پر ہر ٹیلے پر بڑی بڑی عمارتیں خام خامے کھڑی کر دیتے ہو بے فائدہ جس طرح آج کا لوگ یہ چوکوں چوراہوں پہ بڑے بڑے ماڈل بنا کے کھڑے کرتے تھے کوئی فائدہ نہیں یہی کون یہ آج ہو علیہ نہیں سلات کی قوم کیا کرتی تھی فرمایا تبدھون ابھی کلو ری دن آئے کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی ایک عمارت بنا کے کھڑی کر دیتے ہو ٹاڈا سون جو کہ ابش بالکل بے فائدہ ہے لوگ گھروں میں بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں ماڈل بنانے اور سینریاں بنانی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آویدہ کرنا فرمایا بت تخدون مسان الم تخلود اور تم اپنے گھروں کو اس انداز میں بلاتے ہو کہ تاکہ تم ہمیشہ ان گھروں کے اندر باقی رہنے والے بن جاؤ وحدہ بتش تم بتش اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو بڑی سختی کے ساتھ پکڑتے ہوتی لہٰذا اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو وہ تک اللہ دی امدا تم بیما اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری علم کے ذریعے مدد کی ہے جس چیز کو جن چیزوں کو تم جانتے ہو جو علم اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے لہٰذا اللہ سے لڑو امدا کم بھی انعام اللہ نے تمہاری جانوروں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ مدد کی ہے وہ جنات اور تمہیں باغات دیے ہیں چشمے عطا کیے ہیں انافیم مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ اتر یعنی حوت علیہ السلام نے آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ سے درنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ ایسے ہی اللہ سبحانہ پتنا ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کزبت سمود المرسلین ہاتھ کے بعد قوم سمود نے بھی رسولوں کو جٹلایا ان انہیں ان کے بھائی صالح علیہ سلاۃسلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں انی لکم رسول امین <عَمِين> میں تمہارے لئے ایک امانت دار رسول ہوں فتق اللہ و اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو وما اسعالکم علیہ من اجر ان اجریا اللہ علیہ رب العالمین میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے اتترکون فی ماہا ہنا آمینین کیا تم نے یہ خیال کیا ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم یہاں اس دنیا میں بے خوف امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے فی جنات جناتی انہی باغات میں انہی چشموں میں ہمیشہ رہو گے وہ ضرور ان منقل ان تلبلہ اور ان کھیتوں کھلیانوں میں اور ان کھجوروں کے درختوں میں جن کے خوشے بڑے عمدہ لٹکے ہوئے ہیں وہ تنخیت امین جیبال فارحین اور پہاڑوں کو تراش تراش کے تم گھروں کو تعمیر کرتے رہو گے فتح اللہ و اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو ولا تو تیرو امر المسرفین اور زیادتی کرنے والوں کے کام کی پیروی نہ کرو ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے لوت علیہ سلاۃ وسلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اللہ فرماتے ہیں قوم لوت ان قوم لوت نے بھی رسولوں کو جٹلایا ان کا انکار کیا جب ان کے بھائی لوت علیہ السلام نے انہیں کہا تمہیں کیا ہے تم درتے نہیں ان لکم رسول ال امین میں تمہارے لیے ایک امانت رسول ہوں فتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت اجر اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ان اجریم میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا تھا نے شعیب علیہ سلاۃ وسلام کو اسحاب عکا کے پاس بھیجا انہوں نے بھی اساب عکا کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ فرماتے ہیں قذب اصحاب المرسلین اصحاب نے رسولوں کو جٹلایا ان کا انکار کیا اذ قال تتقون جب انہیں شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے انی رقم رسول امین میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں فتح اللہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وما من اجر ان اجر رب اور میں تم سے اس پر کوئی اجہ نہیں مانگتا میرا اظہر اللہ رب کے ذمے ہے پورا پورا معاف کر دیا کرو ماف توڑ میں کمی نہ کرو بس انو بالقاصل اور جب توڑو تو درست سیدھے تراہ کے ساتھ تولو لو ولا تم خصا اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو وَلَا تعتو الارض اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو تک خالہ کا کمبلین اور اس ذات سے ڈر جاؤ اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا ایک اور مقام پر الیاس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وہ بھی رسولوں میں سے تھے قومی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے کیا تم بعل کو پکارتے ہو یہ ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہ تدارتی اور تم پیدا کرنے والوں میں جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو اللہ کو چھوڑ کر بعل بت کی پوجا کرتے ہو اللہ ربکم تم بربا آبا اکمل وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آبا کا بھی رب ہے اس کو چھوڑ کر بعل کو بدھ کو کوئی نہ شروع کر دیتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں تقریباً تمام تر انبیاء نے تمام تر رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے پرانے مجید فرقان امید میں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ ہر ہر نبی اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو میری اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی اللہ کے تقوی کی طرف بلایا عمومی طور پر اجتماعی طور پر لوگوں کو تقوے کا حکم دیا تک بول اللہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوے کی وصیت کرتا ہوں اور ایک ایک آدمی کو اکیلے اکیلے صحابی کو بھی آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ سے خائف رہنے کا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور ایک ایک کو بلا کے وسیعت کی کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تو کے ہاں اس تقوی کی اور پرہیزگاری کی بہت زیادہ اہمیت جو کام جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنا زیادہ بار بار دوہرایا جاتا ہے اور اتنی زیادہ مرتبہ اس کا احادہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ بات لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ جائے اور ذہن نشی ہو جائے تو اللہ صبح تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان امیر میں بھی بار بار تقوی اختیار کرنے کا پرہیز کو اپنانے کا گناہوں سے بچنے کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا اسی بات کا حکم دیا اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے نمازیں قائم کرنے والے زکات ادا کرنے والے بن جاؤ اور اپنے ارل عمر اپنے عمرہ کی اطاعت کرنے والے فرما برداری کرنے والے بن جاؤ تب خلو جنت تم آسانی سے اپنے رب کی جنت کے اندر داخل ہوگا یعنی جنت میں داخلے کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوے کو اختیار کیا اور تقوا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا یہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے انسان اس کے پاس نیکیاں اگرچہ تھوڑی سی ہی ہوں لیکن وہ گناہوں سے بچتا رہے تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی گناہوں سے بچنا نیکیاں کرنے کے نسبت زیادہ اہم اور ضروری ہے کیونکہ گناہ انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو کہ گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں مثال کے طور پہ وضو کرنا نماز پڑھنا یہ ایسی نیکی ہے کہ اسے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز کے بعد بندہ اذکار کرے سبحان اللہ الحمد للہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر چونتیس مرتبہ کہے یا تینتیس برتما اللہ اکبر کہہ کر چونتیسویں بارے پر فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناوں معاف ہو جائیں گا ایسے ہی کوئی آدمی حج کرتا ہے حج کرنے سے اس کے سارے شہیرا کبیرا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے فرمایا ایسے نکلے گا کا یو والا جس طرح اس کی ماں نے جس دن اس کو جنم دیا تھا وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک تھا ایسے ہی बिल्कुल گناحوں سے پاک साफ ہو جائے گا حج کر لینے کے بعد اگر وہ صحیح طور پر حج کر لیتا ہے اسی طرح بہت سارے ऐसे ایسے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو تباہوں برباد کر دیتے ہیں نیکیوں کو کھا جاتے ہیں نیکیاں وہ گناوں کو ختم کر دیتی ہیں ایسے ہی گنا بھی انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں پھر ایسے ہی بہت ساری یہ اس حوالے سے قیامت والے دن جو میزان لگے گا اعمال کو تولا جائے گا آپ نے اکثر سنی ہوئی ہیں کہ ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے میں گناہ ایک آدمی نے نیکیاں بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اس کا گناہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ سے ڈرتے رہنا اس کا معنی کیا ہے گنا سے بس جانا گناہ والے کام ترک کر دینا اگر بندہ گناوں والے کام ترک کر دے گناہ چھوڑ دے تو پھر اس کی تھوڑی نیکیاں بھی اس کو کامیاب کرنے والی بن جائیں آپ نے حدیث سنی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے جہنم سے نجات دے دے میں کامیاب ہو جاؤں فرمایا تو آ منطوب اللہ سم کیا میں اللہ پر ایمان لے آیا سم مستقل پھر اس میں درج اللہ پر ایمان لے آیا کیا مطلب نماز روزہ حج زک توحید و رسالت کی گواہی آخرت پر تقدیر پر انبیاء رسول پر فرشتوں پر کتابوں پر اللہ تعالی پر یقین جہاد کے دوران مال بنی ملے اس میں سے پانچویں حصے کی خمس کی ادائیگی یہ ایمان ہے فرمایا یہ کام کر سن سنستا ڈٹ جا یہ تیرے لیے کامیابی ہے تو یہ چند ایک کام جنہیں چنے صرف گنتی کے گیارہ کام یہ کرنے سے بندہ پکا جنتی بن جائے گا کب جب اس نے گناہ نہ کیے ہوں گناہوں سے اشتراک کرنے والا ہوگا اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا تو یہ تقوی کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا تقوی نصیب فرما دے اور جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور موت دے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے بما توفیقی فیقی اللہ بلّا ال ہی توکل